ولا منكم قولي امین اللہ تعالی نے کائنات کی ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیے صرف اس کا جوڑا کوئی نہیں ہے اس کی تخلیقات میں اس کی مخلوقات میں ہر چیز کو اس نے جوڑوں میں پیدا کیے اور ان جوڑوں کے کمبینیشن سے آگے سلسلہ چلا ہے درختوں میں جوڑیں پہاڑوں میں جوڑے اسی طریقے سے الیکٹرک جوڑوں کی شکل میں اسی طرح زمین ہے تو آسمان ہے بلندی ہے تو پستی ہے دنیا ہے تو رقبہ ہے لئے علماء نے دنیا کو بطور دلیل پیش کیا کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا میں نے جوڑا بنایا رات ہے تو دن ہے تو دنیا ہے تو اس کا جوڑا کدھر ہے ظاہر دنیا ہے اگر ایک پاؤں کی جوتی ہو تو پتہ ہوتا ہے دوسری بھی یہیں کہیں ہوگی کہ کسی نے پہن کے جانا ہوتا تو دونوں پہن کے جاتا اور اگر نہیں بھی کوئی لے کے گیا تو کسی نے چھپائی ہے شرارت کی ہوگی کسی ایک پاؤں کی جوتی ہو تو پھر آدمی ڈھونڈتا ہے دوسری کہاں گئی ٹھیک ہے دنیا موجود ہے تو اقوا کدھر گئی ہے اس کا جوڑا کہاں ٹھیک اس کہا؟ اسی طرح انسان کی تخلیق بھی بحثیت فرد بھی جوڑے میں مرد اور عورت جوڑا ہے یہ لیکن خود عورت کے اندر بھی جوڑا ہے اور مرد کے اندر بھی جوڑا ہے اور وہ ہے روح اور بدن عبادات کے اندر اللہ تعالی نے دونوں کا فنکشن رکھا ہے دونوں کا ایک کردار ہے ان میں سے کسی ایک کا کردار اگر مس ہو جائے تو نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو مطلوب ہے اور ہم جس موضوع پہ بحث کر رہے ہیں کہ بظاہر تو ہم وہ پورے کا پورا کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری جو ہے وہ صفائی ہو جانی چاہیے تھی تکوا پیدا ہو جانا چاہیے تھا جنریٹر چل جانا چاہیے تھا بجلی پیدا ہونی چاہیے تھی روشنی ہو جانی چاہیے تھی معاشرے میں اس لیے کہ وہ سارے کے سارے طریقہ کار یا وہ سورسز جو یہ کام کرنے والے ہیں وہ تو وہی ہیں جو صحابہ کے ساتھ ہوئے تھے دوا تو وہی ہے خوراکیں بھی اتنی ہیں پھر نتیجہ وہ نہیں نکلا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں کے کمبینیشن کو بلا بیٹھے ہم. ہمارا سارا زور جو ہے وہ اس بدن پر یہ رکوع صحیح کر لیں اس کا سجدہ صحیح ہونا چاہیے اس کا وضو صحیح ہونا چاہیے یہ مسجد میں کھڑا ہونا چاہیے روح یہاں سے نکل گئی ہے کہیں اور گئی ہوئی ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں روح تو ایک یونیفارم ہے اندر والا بندہ کہاں گیا ہے سر تو جھکا دیا ہے جو سر کے اندر تھا وہ کہاں تنا کھڑا وہ پیچھے ہی رہ گئے اسے بھی تو سر ٹیکنا چاہیے تھا وہ ایک شاعر کی کافی ہے اس میں وہ کہتا کہ ہو مبارک تمہیں سر جھکانا پھر بھی اتنی گزارش کروں گا دل جھکانا بھی لازم ہے زاہد سر جھکانا ہی سجدہ نہیں ہے روح کا اور بدن کا عبادت میں اس کا خیال رکھا گیا ہے وضو سامان ہے آپ کے بدن کا بدن کو صاف ستھرا کرتا ہے نماز آپ کے اندر کو صاف کرتا ہے وضو کے ذریعے آپ سائن ان ہی ہوتے ہیں نماز کے لیے آپ کا تسلیہ کیا جاتا ہے اتنا سلادہ انلفاش شاہ ولم لیکن وہ ہوتا نہیں یعنی ہم باہر کا تو وضو کر لیتے ہیں اندر جو ہمارے گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی نظر میں ہوتی ہے ہوں علیمم میں جاتے سدور اور وہ جو چیز اس نے بیچی ہے وہ ہے شفاء ال معافی سدور سینوں کی جو تمہاری بیماریاں کوڑ جو چھپا کے اندر بیٹھے ہو اس کو اندر جانے دو اس دوا کو تاکہ وہ سینے میں جا کے جہاں زخم ہوتا ہے وہیں پہ مرم پٹی ہوتی تو وہ جو اندر کے گند ہیں ان کو نکال تو عبادت میں دو فنکشن ایک بدن کا ایک روح کا ہے مولوی کی مفتی کی عالم کی نظر بدن پہ ہوتی ہے وہ اس پہ حکم لگاتا کہ نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ دیکھے گا آپ کا قیام ٹھیک ہے آپ کا رقو صحیح ہے آپ کا سجدہ صحیح ہے آپ کا کوما صحیح ہے آپ کا جلسہ صحیح ہے آپ نے فاتحہ پڑھ لی ہے آپ نے سورت پڑھ لی کہ جی آپ کی نماز ہو گئی لیکن آگے سے اگر وہ مرفوظ ہو کے آ ہے ایک تو ہوتا ہے نا کاؤنٹر والا کاؤنٹر والا تو آپ کے پیپر لے کے سائن کر کے اندر بھیج دیتا آپ چٹ لے کے آ جاتے بڑے خوش خوش ویزا جمع ہو گیا تیسرے دن سرک سے اسے اگلے لے کے بھیج دیتے ہیں صاحب اس کو سنبھال کے رکھو بک عالم صاحب نے تو کاؤنٹر پہ لے لی نماز کے ٹھیک ہے بھائی نماز بندے کی صحیح ہے وضو بھی صحیح ہے رقو بھی صحیح ہے سجدہ بھی صحیح ہے قیام بھی صحیح ہے فلاں چیز بھی صحیح ہے لہذا اس نے جتنے پیپر چیک کرنے سے ان کے مطابق کو ٹھیک اس نے کہا ہو گئی ہے نماز مسئلہ یہ ہے کہ جس کے لیے پڑھ رہے ہو قیامت کے دن جب وہ ساری نمازیں ملے تو آدمی تو جائے گا نا ویزے لینے کے لیے اور وہ سارے پیپر اگر وہ اکٹھے ہو گئے صحیح یہ, یہ, یہ کہاں گئے اس لیے فرمایا لئی یا نال اللہ عماء ولا دماؤا. تمہاری قربانیوں کو اللہ کا اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے وہ جو چیز چیک کرتا ہے جس کی بنیاد پر کسی چیز کو اپروو کرتا ہے وہ ہے ولاقی یا نالح مِنْكُمْ اگر ان تمام رکوع اور سجدوں کے ساتھ تکوا اٹچ ہے ٹھیک نہیں ہے کتنا بھی لمبا قیام ہے ولا سا ساما وا زام ان مسلم کن منافق تو کیوں رکوع اور سجدے اور قیام تو عبداللہ اللہ اب نہیں کا سارے کاغذات پورے تھے اس کے اس کے ایمان کو سرخ سیاہی سے ریجیکٹ کیوں کیا گیا ہے استغفر اس تک پھر لاؤ مولا تص تک پھر لاؤ ان تس تک فرلا ہوں سب نمرہ اس لیے کہ وہ تک وہ نہیں تھا. وہ جو اللہ کی مطلوب چیز تھی وہ اٹیچمنٹ تو عبادت میں یہ دونوں چیزیں ہمارے صوفیاء کا جو زیادہ تر زور تھا وہ اس روحانی پہلو پہ تھا ظاہر ہے جو کمزوری ہوتی ہے ڈاکٹر اسی کے بارے میں کہتے ہیں زور اسی پہ دیتا ہے اس لیے کہ کمزوری اس کی ہے ڈیفیشئنسی اس کی ہے دادا کہتے ہیں جی فلاں ویٹامن آپ لیں وٹامن سی آپ لیں جی آدمی کہ جی دوسری کوئی بات ہی نہیں کرتا یہ بندہ نہ گوشت کی بات کرتا ہے نہ فلاں کی بات کرتا ہے نہ کہ یہ توٹامن سی کی بات کرتا سوفیا کا زور سارا اس پر تھا کہ جس کو لے کے آئے ہو اندر اس لیے کہ روح ایک جوہر کا نام ہے ٹھیک ہے جی آپ بیٹری کو کسی کھلونے کے اندر ڈالتے ہیں وہ کھلونا چلنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ سیل چل رہا ہے تو بات آپ کی سچی ہے اس لیے کہ اس کھلونے کی ٹانگیں یا ٹائر جو بھی چل رہے ہیں وہ سیل سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کھلونا نہیں چل رہا بلکہ سیل چل رہا ہے لیکن آپ سیل کو نکال کے یہ کہیں اس کی ٹانگیں کہاں تصور یہ لے لیں کہ لوگ کہتے ہیں جی سیل چل رہا ہے تو سیل کی ٹانگیں بھی ہوں گی سیل تو جور ہے پروں والے میں ڈالو گے اوڑنا شروع ہو جائے گا ٹانگوں والے میں ڈالو گے چلنا شروع ہو جائے گا پہیے والے میں ڈالو گے دوڑنا شروع ہو جائے گا رو تو ایک جوہر ہے تیرے اندر اس لیے ڈالی گئی ہے کہ تو نیکی کی طرف چلے تو خیر کو دیکھے تو پھلا بولے تو بھلا سنے تو سر جھکائے تو رکو کرے نادہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو روح تو نماز نہیں پڑ سکے گی جب یہاں سے نکل جاتے تو اس کا حال تو سیل کی طرح ہوتا ہے پھر قیامت کے دن جوڑی جائے گی وہ زن نفوس و جوڑی جائے گی تو پھر سجدہ کرے گا تب تک کوئی نہیں ہے لیکن جو دنیا میں نہیں کرتے تھے وہاں نہیں توفیق دی جائے گی اور وہ یومشف ان ساک ان واؤن سجود فلاستیون وقان سجود وم سالمون میں دنیا میں انہیں بلاتا تھا تو یہ ڈٹ کے کھڑے رہتے تو وہاں سجدہ نہیں کیا آج دیکھ کے نہیں کرنے دوں گا تو سفیا کا جو موضوع رہا ہے وہ ہمارا وہ پہلو رہا ہے جو ہم جس کو جس کی تو طرف توجہ نہیں کرتے جو ہماری کمزوری بن گیا حاج بھی ہوتا ہے موبائل پہ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو آف کے دوران وہاں بھی بزنس جاری ہوتا ہے رابطے پیچھے جاری ہوتے ہیں تو وہاں تم کس سے بات کرنے گئے ہو نماز میں بھی حالت یہ ہوتی ہے موبائل چل رہا ہوتا ہے دھیان کہیں اور ہوتا ہے بدن کا جو کام ہے وہ تو اٹھک بیٹھ کر کے بائل چلا جاتا ہے جس نے یہاں سے کچھ لینا تھا وہ تو اسی طرح خالی ہاتھ گیا ہے اسے تو توانا ہی نہیں نا نہ ملی اس لیے کہ وہ تو یہاں ٹکی نہیں باپ لے کر آتا ہے بچے کو انٹرویو دلوانے کے لیے سکول میں داخلہ دلوانے کے لیے بچہ سکول میں نہ ہو تو اگلوں نے باپ کو تو داخل کوئی نہیں نا نہ کرنا پتھر نہ سجائے مسجد میں تم آتے ہو وضو کر کے اس کا داخلہ کرواتے ہو اللہ کے یہاں رب کے سامنے اسے کھڑا کرتے ہو تو وہ بھاگ جاتے تم کھڑے رہ جاتے ہو وہ کہیں دکان پہ شاپنگ کر رہا ہوتا ہے جلدی جلدی مولوی صاحب نے صورت لمبی کر دی ہے میں تین دیر میں چلتا ہوں سبزیاں دیکھتا ہوں کیوں جانے دیا اس کو پکڑ کے کھڑے ہو یہ وہ بات ہے جس پر ہمارے سفیا نے زور دیا کہ اگر اندر والے کا پیٹ نہیں بھرا اس کی بیماری دور نہیں ہوئی تو یہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو دھوکا ہے اللہ کے ساتھ بھی تیرے اپنے ساتھ بھی خود فریبی خدا فریبی لہذا فرمایا ان المنافقین نہ اللہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے وہ نہ اللہ انفسن حالانکہ یہ خود فریبی حضرت بہو نے اپنی ایک کافی میں اس طرف اشارہ کیا فرماتے ہیں تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا تو کی لہنیں تصبی پڑ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہیں ہو کھٹیا تو کی لڑے چلے ہو وڑ کے ہو لیکن وہ سارا زور کس پہ ہے کہ بازار جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ باطن میں نکلنا چاہیے ظاہر اور باطن جوڑا ہے ٹھیک ہے جی اگر ان دونوں کا کمبینیشن نہ ہو تو ویلڈنگ بھی کوئی نہیں ہوتی وہ بھی دو گیسوں کو جوڑ کے کرتا ہے ایک کی زیادتی ہو جائے دوسرے کی کمی ہو جائے تو کبھی نہیں ہوتا چھولا پیلا ہو جائے تو ویلڈنگ نہیں کرتا کمبینیشن دونوں گیسوں کی ریشو پروپورشن برابر ہونی چاہیے بعض لوگ رو پہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ روح جو ہے وہ الینڈ پہنچ جاتی ہے اور بدن ابوظابی میں ہوتا ہے کچھ نہیں ہو سکتی اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں اور بعد لوگ بدن پہ اتنی توجہ دیتے ہیں کہ روس کی قیدی بن کے رہ جاتی ہیں تو کہتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تو کی لے تسبیح پھڑ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہیں کٹیا تو کی لے چلوں وڑ کے ہو چلے کٹے تے کچھ نہیں چلے کٹے تو کچھ نہیں کٹیا کی لےنے چل وڑ کے ہو علم سیکھیا پر ادب نہ سیکھا تو کی لہنے علم پڑھ کے ہو اب یہ ساری وہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں علم کا ادب کیا ہے عمل علم اور عمل جوڑا ہے ان میں ایک ہو دوسرا نہ ہو تو بھی بات نہیں علم سیکھیا پر ادب نہ سیکھا تو کی لڑے علم پڑھ کے ہو تجاگ بنا دودھ جمدا نہیں باؤ لیکن وہ اصل چیز دودھ ہے سامنے لیکن جس نے اس میں سے مکھن نکالا وہ جاگ ہے اس بدن کے خمیر کو رو کی جاگ لگی ہے اگر وہ اندر مردہ ہے تو تم چاہتے ہو اس بدن میں سے کریم نکلے تو وہ کوئی نہیں اور اسی لیے معاشرے میں کریم کوئی نہیں تجاگ بنا دودھ جمدا نہیں باؤ میں لال دون گھڑ گھڑ کے ہوں لال کتنی قیمتی چیز ہے وہ بھی ڈال دو تو کریم نہیں نکلے گی بدن کو کتنا سوار لو اس عبادت میں بھی حج میں بھی دونوں سامان روزہ ہے اس کے بھی دو پہلو بدن کو بھی کھانے پینے سے روکو اور رو کو بھی ان منی سے روکو جن سے اللہ نے منع کیا ہم کھانے پینے سے روک جاتے ہیں بدن کو بھوکا مار دیتے ہیں لیکن رو موج کر رہی ہوتی چگلی بھی چل رہی ہے تو ساتھ ساتھ ریبت بھی چل رہی ہوتی ہے جھوٹ بھی چل رہا ہوتا ہے وہ موج کر رہی ہے ادھر سے اس کا منہ بند کیا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سارے دار وہ ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا اور بہت سارے قیام کرنے والے وہ ہیں جنہیں سوائے جگراتے کے اور کچھ نہیں ملتا کیوں اس لیے کہ انہوں نے دوسری طرف منہ کھولا ہوا ہے آپ جب ایسی سی چلاتے تو گاڑی کے شیشے بند کرتے ہیں کہ نہیں بند کرتے روح کا بھی رو کو بھی منیہ سے روکنا ہے اور بدن کو بھی روکنا ہے اسی طریقے سے حج حج کے اندر بھی فرمایا فمن فرادا فی ہن الحجا فلا رلا فوسو کا ولا جدال فل حج جو آدمی حج کی نیت کر لے آرام باندھ لے فلا ترفسو رفس نہیں کرنا ولا تخ سوکو فسوک بھی نہیں کرنا ولا تجا دے لو لڑائی بھی نہیں کرنی کوئی تمہاری توڑ کیوں نہ پاندے نہیں کرنی بھائی رب نے ہاتھ باندھے بلال کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے سرگ پہ لٹا کے آقا پتھر رکھ کے سینے پہ کھڑا ہو جاتا تھا لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ تعالی نے حکم دیا گیا کفوائے گیا کن کوئلوں پر لٹا دیا گیا یہ امتحان تھا ورنہ بلال کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ اتبا کی گردن توڑ سکتے تھے کیوں نہیں توڑی آخر کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ آخر انہوں نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا اس لیے کہ حکم یہ تھا کفوئی دیا کو ہاتھ باندھ کے رکھو اور اس کو اس دباؤ کو اس جوش کو اور اس اسٹیم کو اس غصے کو آئندہ استعمال کرنا ہے. ایک مناسب لیول پہ آئے تو وہ کام کرتے ڈیزل انجن والے جب سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کو تو تھوڑی دیر اس کا پھر وہ پریشر بننے دیتے ہیں اس لیے کہ اسی پریشر پہ پر بریک لگنی ہے یہ پریشر مکے میں بنایا گیا ہے اور مدینے میں جب تلوار ہاتھ میں دی ہے تو اتنا بھروسہ ہے کہ اگر کافر سامنے آ کے مسلمان ہو گیا تو تلوار روک جائے گی اس لیے کہ ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے اور پھر جب پریشر مطلوبہ آت تک پہنچ گیا تو فرمایا او دن علی اب اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی تھی بے انہم ظلم اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے ہاتھ کھولے گئے تو حج کے اندر ان دو چیزوں کا سامان ہے بدن کے بھی ارکان ہے آنکھوں کی ٹھنڈ کا بھی سامان ہے واحد عمارت ہے دنیا میں جس کو دیکھنے کا بھی سواب ہے یعنی ڈیڑھ سو میں سے تیس براقات جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو اسے دیکھتے رہتے ہیں واحد عمارت ہے باقی آپ جو مرضی ہے دیکھ لیں اس کے دیکھنے کا سواب نہیں ہے فی ہے آیا جب بلایا ہے فرمایا فیح آیا تم بنا رب تو نظر نہیں نہ آتا رب تک لے جانے والے سائن بورڈز وہاں پہ بہت سارے جاؤ دیکھو توکل ہو تو حاضرہ جیسا ہے لکھو دک سہرا کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اسباب سارے ختم ہو گئے ٹھیک ہے بچے کی حفاظت کا معاملہ ہے بچہ بلبلارہ بلا رہا پیاس ماں دوڑ رہی ہے سفر مروہ کے درمیان یعنی جب ہم وہاں دوڑیں ہم از کم وہ تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بھی تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے نا یہاں ہوا کیا ہم کیوں دوڑ رہے ہیں ہمیں دوڑا کے اللہ کو مل کیا آ رہا وہ دوڑ رہی ہیں اسباب کوئی نہیں ہیں دنیا کے اسباب جہاں جواب دے جاتے ہیں وہاں سے اللہ ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تو اللہ تعالی پہ توقع رکھتے ہیں اور اسباب کو بحیثیت اسباب ہی استعمال کرتے ہیں اور نتائج کو رب کی طرف سے جانتے ہیں ان کا تو معاملہ ہے لیکن اکثریت ہماری اسباب کو ہی اصل میں فائل سمجھ لیتی کہ چونکہ اب یہ کام ہو گیا ہے اس کا نتیجہ تو پورا نکلے گا کہ کاغذات پورے ویزا لگ گیا جہاز میں بیٹھ گیا ہوں اور رستے میں مر جاتا ہوں بات پوری تو نہیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دیا جب دنیاوی اسباب ساتھ چھوڑ گئے اور انہوں نے اعتراف کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے ال دو و کیا میں جنوں گی درآ حالے کے میں بوڑی پھوس ہوں وہ آزاد علی شیخا اور یہ میرا شور تو بالکل مجھ سے بھی آگے نکل گیا عجود سے آگے بڑھ کے شیخ ہوتا ہے. اس لیے کہ انسانی کیفیات میں جو سب سے آخری مرحلہ ہے وہ ہے سمل تکون شیوخا پھر تم آخر میں شیخ ہو جاتے ہو وادہ بالی شیخ محمد متولی شہراوی رحمت اللہ علیہ اس حسایت پہ کہا کرتے تھے ہنستے تھے کہتے تھے دیکھو یہاں بھی حضرت حاجرہ نے یا حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سے بڑا ہی کہا یعنی عمر کا یہاں بھی خیال رکھا ان ہزال شعن عجیب بڑی عجیب بات ہے سو سال کی بری ہے ایک سو دس سال کا بندہ ہے ان اوپری چیز ہے کالا اتا جبی نمین امرا کالو اتا جی نمین امرا یہ تعجب کس کے بات پہ ہو رہا ہے اللہ کی بات پہ رحمت اللہ برکاتہ علیکم اہل البیت اے اہل البیت اللہ تم پر رحمت کرے برکات بھیجے کس کے کام پر تعجب کر رہے ہو اللہ کے کام پر حضرت زکریہ اسلام کو بشارت مل گئی ہے نماز کے اندر وہ ہوا کائمن یوسلی فلم خراب دعا کیے ایک خاص فریکوینسی پہ جا کے حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں داخل ہوئے محراب میں محراب ان کے عبادت خانے کے اوپر ایک خاص کمرہ ہوتا تھا جہاں پہ اعتقاف کیا جاتا تھا وہ جب آئندہ وہ ان کے یہاں رزق پایا کرتے جب وہ داخل ہوئے دیکھا ان کے پاس وہ پھل ہیں جو اس علاقے میں نہیں ملتے جو اس موسم کے پھل نہیں قالا یا مریم ہو انالا کی آج فرمایا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ جا کالا چھو امن ان اللہ کے یہاں سے آجا اور ساتھ اشارہ کر دیا ان اللہ یارز کو میں یہ شو بغیر حساب اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینے لگتا ہے تو نہ موسم کی کالکولیشن ہوتی ہے نہ عمر کی ہوتی ہے بے ساختہ وہاں پہنچے جہاں رب پہنچانا چاہتا تھا کہ اب مانگ کھلا ہوا تھا ہونا لے کا دا زکریا ایٹ دس سٹیج زکریہ کے منہ سے نکل گیا کالا رب حولی ملنا جن کا ضروری ہے اللہ مجھے بھی دے, دے دے موسم نکل گیا ہے دے دے. ان کا سمایا فنادت فرشتوں نے انہیں آواز دی قائمُ فِي أَنَّ اللَّهَ <يحيا> اللہ آپ کو بشارت دے رہا ہے منظور ہو گئی آپ کی درخواست بچے کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے یحییٰ نام ہے کا مطلب ہے زندہ رہے گا لہذا ان کی شہادت کے پیچھے ایک یہ بھی وجہ تھی کہ وہ مریں گے نہیں شہید مرتا نہیں ہے کیا برمایا وال محت الفیظ انہیں مرا ہوا مت کہو تو ان کی گردن اتاری کی حضرت یحییٰ علیہ, علیہ السلام کی تو وہ یحییٰ ہمیشہ زندہ رہیں گے لم نہ جا اللہ قبل و نو انسانیت کی تاریخ میں ایزا کریا ہم نے یہ نام پہلے کسی کا نہیں رکھا ہمارے نام پہلے لوہے محفوظ پہ لکھے ہوئے پھر یونین کونسل میں لکھے جاتے ہیں یہ کارنش اسپتال میں لکھے جاتے ہیں جس کا وہاں نہیں لکھا ہوا وہ ساٹھ سال کا ہو کے بھی اخبار میں دے کے بدلی کروا کے وہ کروا لیتا جو اوپر لکھا ہوا پر ہمارے یہاں لوہے محفوظ میں ریکارڈ بھی کوئی نہیں ہے اس نام پہلا بچہ نام یخیا رکھا ہم نے تجب کا اظہار کیا انا یا کن علی گلام وہ قد بالاگانی ہلکی بھر ومراتی آ کے میرے آخر کو آ لگا ہے گوشت رہا سوشید بن میرا سر بھڑک اٹھا چاندی بن گیا ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی وہ نلازمن ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی گودا کوئی نہیں بیوی بانج فرمایا کزال جب اللہ کرتا ہے تو وہ اسباب کوئی نہیں دیکھتا دنیا اسباب کی محتاج ہے رب اسباب کا محتاج نہیں ٹھیک ہے وہ وہاں لے جا کے حج پہ کیا دکھاتا ہے اور ہم کیا لے کے آتے ہیں وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے نسل کہاں بسائی لہذا کہا کہ تم لوگ کپڑے اتار یہ نیشنلٹیاں ساری پاسپورٹ وغیرہ یہ سنبھال کے ایک طرف رکھو دو چادریں پہنو اس لیے کہ یہ بھی بہت بڑا خناس ہوتا ہے یہ مواطن والا اور یہ غیر مواطن والا اور یہ گورے چٹے اور فلاں یہ نیشنلٹیز جو ہیں یہ جو انگریز لکیریں مار کے چھوڑ گیا ہے یہ بھی تمہیں بانٹنے کا ایک بہانہ ہے یہ بھی تمہیں اونچا نیچا کر دیتی سب اتار دو تاکہ کوئی پتہ نہ چلے اس لیے کہ کپڑوں کے فرق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مزدور ہے یہ مدیر ہے اتار کے دو کپڑے پہن گئے یہاں کوئی مدیر نہیں ہے یہاں جو مدیر بن کے آتا ہے فران بن کے واپس جاتا ہے قربانی دیتے ہیں کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہے ہم دینے کے لئے تیار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھے گیئر میں قربانی دی تھی دمبے کی پہلا کیا تھا وطن شوڑا تھا دوسرا کیا تھا ماں باپ چھوڑے تھے تیسرا کیا تھا اولاد صحرا کے اندر چھوڑ دیتی نا ایک ارتقا قربانی دے کے تم یہ سمے تو پوچھا کہ اللہ کے رسول مل اواہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ذہن میں رکھ کے دیں فرمایا ہوا سنت ابھی ابراہیم وہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہو. لیکن قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ اسماعیل کو ابراہیم لائے تھے اسماعیل کو دبا کرنے کے لیے دمبا لے کے نہیں آئے تھے دمبا تو رب کہتا وہ فتح ہم نے فدیہ دیا ہے چھوڑ دو اسماعیل کو اس کو دبا کر لو فدیناؤ ہم نے کمپنسن دیے فدیہ دی ہم نے دمبا رب نے بھیجا ہے اس, ابراہیم اسماعیل کو لے کر گئے تھے دمبے کی گردن پہ دیکھنا آپ جب بیٹے کو نیچے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کے گلے پر چھری پھیری ہے نا اولاد سے جو محبت تھی اس نے موجے نہیں ماری ہوں گی اور اللہ فرماتا ہے کہ اسماعیل اٹیچ ہو گیا تھا اپنے باپ سے فلما بالا کا ماؤسہ آیا جب باپ کے ساتھ باگنے دوڑنے لگا محبت بڑھ گئی تو خواب دکھا دیا کہ یہ تو ہماری پسند ہے لے لیں آپ جی بسم اللہ رہا فلم اسلام اللہ <لِلْجَبِين> ہم اپنے نفس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں وہاں پہ نہیں ہم اسی طرح تنے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کپڑوں پہ گبار ہوتا ہے اندر والا فرون اسی طرح چم چم کنگی پٹی کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے مینار کے اندر بھی ذرا سا پانی کی باری ادھر سے ادھر ہو جائے مکہ چنڈ پسلیاں توڑی جا رہی ہیں کہاں ہے وہ بندہ کہاں ہے کیوں فرمایا گیا جون مارو کیوں کہ گیا بال نہ کھڑو اس لیے کہ تم مردے ہو مردے بال کو نہیں اکھیڑتے تمہیں کفن پہنایا گیا ہے تم وہ ہال تو نہ کرو وہ جو ایک بندہ جلوس نکال رہے تھے پنجاب اسمبلی کے سامنے بندے کو مردہ بنا کے چار پائی پہ لٹایا ہوا تھا انہوں نے کہ لاٹھی چار سے ایک بندہ مار گیا ہمارا تو لاش اٹھا کے جلوس نکالنے لے یہ دو تین مہینے پہلے کی بات نکال کے جلوس تو پنجاب اسمبلی کے سامنے جا رہے تھے تیر گیس استعمال ہوئی تو مردے کو چھینک آ گئی اس نے چھینک مار دی اور ساتھ ہی چرپائی سے چھلانگ مار کے بھاگ پڑا اسے پتا تھا پولیس والوں نے سچ مچ مردہ کر دینا تو اخبار کی سرخی تھی مردہ چھینک مار کے بھاگ گیا یہ کیسا مردہ ہے جو ہجر اسود کے سامنے بھی لوگوں کی پسنیاں توڑ رہا ہے مینا میں جناب علی سونے کی جگہ تنگ ہے تو دوسرے کو اٹھا کے باہر پھینکے آ رہا تھا میں سے ایسا مردہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے فرمایا ہے عمر تم قوی الجسا شخص ہو اسٹرانگ باڈی ہے تمہاری اور طاقت بھی تمہیں اللہ نے دی ہوئی ہے دیکھو حجر کے سامنے لوگوں سے دھکم پیل نہ کرنا اگر تمہیں موقع ملے تو ملتزم سے چمٹ کے دعا مانگ لینا ہجر اسود کو چوم لینا نہیں تو دیکھو لوگوں کو تکلیف مت دینا دور دور سے کام کرنا خصوصی طور پہ بلا کے کہا ہم وہاں بھی ہمارے اندر کی چیز نہیں مرتی جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گئے اگر کسی نے وہاں سے اٹھا دیا اٹھ جاؤ کیا بات اللہ نے فرمائی ویسا کی لن شوزو فن شوزو تمہیں کہا جا اٹھو اٹھ جاؤ یار فائد اللہ اللہ جی نہ مانو انکو مل جینا اللہ تمہارے درجے بلند کرے اس کی خاطر اٹھ جاؤ گے گور گور کے دیکھتے ہیں ہم باہر سے نہ بھی گالیاں دیں اندر ہی اندر سے دیتے رہتے ہیں اس کو مادری زبان میں کہ مشری ہوتے ہی ایسے ہیں یہ ایسے ہیں یہ فلانا ہی نہیں وہ کسی کا گھر ہے جس کا گھر ہے اس نے تمہیں وہاں سے اٹھا کر کہ کہیں اور بٹھانا چاہتا ہو وہ دیکھنا چاہتا تم کیا کرتے ہو امتحان ہو رہا ہے نا اسی لیے کہتے ہیں کہ امتحان کے بعد یا درجہ بڑھ جاتا ہے یا وہ پہلی چیز بھی چلی جاتی ہے تین سال ولڈ کپ آپ کے پاس رہا پھر امتحان ہوا اب یا تو ولڈ کپ آپ کو ملے گا یا جو ہے وہ چلا جائے گا جب تک امتحان نہیں ہوا تھا تب تک وہ آپ کے پاس تھا اب امتحان ہو گیا ہے اب آپ نے جا کے وہاں جمع کروایا امتحان دیا اب پتہ نہیں واپس ملے گا یا نہیں ملے گا یہ آپ کی کارکردگی پر منصر ہے اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اولیا اللہ جو ہیں یہ بیت اللہ جاتے ہوئے بڑے ڈرتے تھے فرضی حج تو کر لیتے تھے نوافل حج آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت کم لوگوں نے کیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو دستار بندہ باہر رکھ کے جاتا ہے واپس پلٹ کے آتا تو مقدر والے کو پھر وہ ملتی ہے جیسا آج جوتی کا حال ہے یہ دستارے یہ ولی یہ کتب یہ گوشت یہ فلاں یہ فلاں یہ دینگ یہ جو کچھ بھی ہے وہاں گئے ہو تو امتحان دینے آئے ہو یا زیادہ ملے گا یا پہلا بھی خوش جائے گا اور ہم ایسے اکثریت پہلا بھی گوا کے آتی کیوں اس لیے کہ نتیجہ کوئی نظر نہیں نا آتا ہے یہاں اگر وہاں سے ملا ہے تو اس سب کا امتحان آ کے معاشرے کے اندر ہے ہر چیز کا ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہے ہمارے اخلاقیات کی کسوٹی جو ہے وہ معاشرہ ہے میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں اگر ہم اس میں فیل ہو جائیں تو اپنے خیالوں میں ہم کتنے بھی کامیاب ہوں اللہ کے یہاں ہم فیل ہیں گواہی یہ لی جائے گی اس لیے کہ کیس ڈیپینڈ کرتا ہے گواہی پر گواہ کیا کہتے ہیں ہر چیز کو باقاعدہ چیک کیا جاتا کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے اور اس کا محل جنگل نہیں ہے غار نہیں انسان ہے جو بچہ امتان سے فرار ہو جائے کیا ہوتا ہے معاشرے میں آؤ اب ثابت کرو کہ حج سے تم کچھ بدل کے آئے لوگ کہیں کہ جی فلاں بندے کو تو حج نے بدل کے رکھ دیا کوئی نیا بندہ بن گیا پتہ چلے کچھ حاصل ہوا تو معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ ہر تیسرا آدمی یہ بھی میں ورنہ تو ہر دوسرا آدمی ہے مور دین ففٹی پرسینٹ لوگ حج کر چکے ہیں اب ہر تیسرا بندہ حاجی ہے ہر دوسرا بندہ حاجی ہے حاجی نہیں الحاج ہے لیکن چوتھا پانچواں چھٹا حاج کرنے جا رہا ہے گاڑی میں کیا سلوک ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ خود بھوکا رہ کے آدمی نے کسی دوسرے کو دے دیا جس کے پاس نہیں ہے گاڑی میں نہیں پانی پہ جھگڑا ہونا ہے ایک گھونٹ کی قربانی نہیں دینی کوشش کرنی ہے کہ خود پہلے لے لے اسی طرح کہیں قیام کرنا ہے اس پہ مجادلہ ہے حج کر کے واپس آ رہے ہیں آبے زمزم کتنا رکھنا ہے اس پہ باقاعدہ فیزیکل ہاتھا پائی ہوگی ڈرائیور کے ساتھ وہ کہتے نہیں جی ہم نے بڑا ڈرم لے کے جانا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے بندوں اتنا لمبا سفر ہے گاڑی کے ٹائر دیکھو ہر حاجی اتنا لے کے گیا تو پھر بندے یہاں رہتے پانی لے جاؤ نہیں وہ بھی لے کے آنا ہے سارا کچھ جھگڑا ہو رہا ہے میں میں کتنے دن رہنا ہے اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہے اس لیے کہ ہم اس کی روح کو نہیں سمجھتے جس جگہ گئے اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے کائنات کے اندر اس کائنات کے اندر یہ جو ہماری یونیورس اللہ تعالی نے پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا حضرت آدم علیہ السلام اس کے مہمار ہیں پہلا حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اس کے بعد تمام انبیاء کا قبلہ یہ رہا حج وہ یہاں آ کے کرتے ہیں وہ مقام جہاں یہ کا گھر کھڑا ہے اصل گھر جس کو اللہ نے کہا ہے وہ وہ مقام ہے یہ جو کالے پتھر لگے ہیں یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے اگر یہ پتھر گر بھی جائے سیلاب آئے زلزلہ ہے کچھ آئے اگر یہ مٹ بھی جائے تو تباہ جاری رہے گا جاری رہے گا اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ ہے ورا حد ادراک سے میرا مسجود تم دیکھتے ہو میں اس کالے گھر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہوں یہ میرا مسجود نہیں ہے ہے ورا حد ادراک سے میرا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں یہ کسی کی طرف رستہ دکھاتا ہے وہ مقام ہے وہ جگہ ہے پتھر لگا کے اس کو جیسے آپ اپنے پلاٹ کو گھیرتے ہیں اس کی بنیادیں باندھتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر کے جگہ بتائی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ کا گھر کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا وہ ایکشن ریپلے پلے دکھا دیا اللہ نے نے فرمایا میں موسا کو دیکھ رہا ہوں اپنی اوٹنی پہ لب بیک اللہ لب بیک کرتے ہوئے جو ہے وہ گزر رہے ہیں مزدل فلّہ کی حضرت موسا علیہ السلام نے بھی یہیں آ کے طواف کیا اور یہیں آ کے حج کیا تو یہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے بنائی گئی ہے مہمار عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا جی بیت اللہ کا مہمار کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے اس کی ریکنڈیشنگ کی انہیں بتایا گیا جب بچے انہوں نے آ کے چھوڑے وہاں پہ تو کوئی گھر تھا نہیں تھا جب آ کے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہے تو کوئی گھر وہاں پہ تھا نہیں تھا لیکن دعا کیا مانگی ہے ربا نا انی اچکنت منظوریتی کل بہار رہا اے اللہ میں اپنی اولاد کو وہاں بسا کے جا رہا ہوں نہ کوئی یہ بادن غیر زی زر ناقابل زراعت ویلی ہے لیکن چھوڑ کے تیرے پڑوس میں جا رہا ہوں میں مطمئن ہوں ان کا کوئی کام ہو جائے تو وہاں گھر تو کوئی نہیں گھر تو ہوا حضرت اسماعیل جوان ہوئے ہیں پھر آ کے دونوں نے من البعت و تو گھر اس وقت بھی موجود تھا محرم ربان علیقی مصلاح فج من اللہ سے تحوی تاوی ہوتا ہے شدید خواہش ہوا جس کو کہتے زبردست کشش اٹریکشن فرمایا اللہ ان کا اور آپ دیکھیں جب جاتے ہیں تو رستے میں ان کے جو امیگریشن والے ہیں یا جس طریقے سے تلاشی ہوتی ہے جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم کافی دل بھی دکھتا ہے لیکن جب یہاں آ جاتے ہیں تو پھر تانگ پھر واپسی کی تانگ پھر وہ مناظر زین تاخی امرزم میں نے پیدا گاس بھی نہیں ہوتی بے وادر غیر زیزہ رہیں پیدا گاس بھی نہیں ہوتی دینے ان کو پھیلیں چھبیس لاکھ آدمی جاتے ہیں کبھی کسی نے چھبیس لاکھ تو باہر سے جاتے ہیں وہاں آپ نے بھی تو کچھ ہے کبھی کسی نے کہا سیب نہیں ملتے کیلے نہیں ملتے انگور نہیں ملتے اتنی قسمیں انگوروں کی ہر چیز قسم ہ کسم کا ورژن سمراط لال یشکر شاید کے شکر کریں تو بیت اللہ کے پیچھے تاریخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد کوئی نہیں تھی حضرت سارہ نے حضرت حاضرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی یہ شہزادی تھی مصر کی حضرت حاضرہ اور ایز اے ریگارڈ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا تھا ان سے اللہ تعالی نے اسماعیل دے دیا ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق دے دیے جب ادھر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ادھر حضرت اسحاق دے دی جب اسماعیل کو ذبح کیا لٹایا وہ بشرناؤ بے اس ہاک نبی ہم نے فرمایا پتر کے بدلے پتر بھی دوں گا نبی ہے نبی دوں گا ٹھیک <تصفيق> ہے جی اور یہ دمبا ذبح کر لو تم اس خوشخبری کے نتیجے میں پلٹ کے واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام دوسری بیوی سے دیے یہ دو ماؤں کی اولاد ہے یہ سارا جو چکر چل رہا ہے باپ ایک ہے یہودیوں کا بھی عربوں کا بھی باپ ایک یہ دو ماؤں کی اولاد ہے حضرت اسحاق کی اولاد سے وہ ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد سے یہ ہے یہ کزنس آگے چل کے پھر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور پھر ادر حضرت موسا علیہ السلام کو ماننے والے آئے ہیں ویران جگہ ہے اللہ کا حکم ہے ہمارے اسٹوری رائٹر کہتے ہیں کہ بیوی نے کہا بچے کو لے جاؤ اور اس کو کہیں دور میری آنکھوں سے دور چھوڑ کے آؤ اور وہ حکم مان کے چل پڑے بھائی اگر نبی بھی اتنا زن مرید ہو گیا ہے کہ اسے اللہ کے حدود کا کوئی خیال نہیں بیوی بی کہتے سراہ میں چھوڑ گیا اسراہ میں چھوڑ کے چلا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں جہاں میرا گھر ہے جہاں وہ تجلی ہے جس کو تور برداشت نہیں کر سکتا اور میں اس بچے کو وہی اسی جگہ پالوں گا جہاں اس نے وہ گھر بنانا ہے آپ کے ساتھ لہٰذا اللہ کے حکم سے لے کر آئے اسی لیے اللہ کفالت بھی ان کی کر رہا ہے لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں جی پھر دوسری بار جب آئے ہیں تو بیوی نے ایڈ لیا کہ وہاں تم اترو گے نہیں بیوی سے وعدہ کر کے آئے کہ میں جا رہا ہوں پتہ کرنے اسماعیل اور آجرا کا لیکن وہ کہتی ہے کہ وہاں تم اترو گے نہیں پھر نیچے تو وعدہ کرتے میں وہاں اتروں گا نہیں یہاں آئے ہیں تو بہ نے بڑی منتیں کی ہیں آپ نیچے آئے کچھ کھائے پیے لیکن وہ اترے نہیں اس لیے کہ وعدہ کر کے آئے تھے یہ ایک نبی کا کریکٹر ہے نبی بھی وہ ہے جس نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑ دیا ہے باپ چھوڑ دیا ہے یعنی اس نبی کو آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بیوی کے کہنے سے دوسری بیوی پر سنوں گا ہم اس طرح نہیں کیا کر سب کے پیچھے اللہ کی مشیت چل رہی ہے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ گائڈ کر رہا ہے اور پوچھتے بھی ہیں جبرائیل ساتھ جہاں بھی کوئی آبادی آتی ہے تو پوچھتے ہیں جبراہیل یہاں پر اور وہ کہتے ہیں نہیں کہ آگے چلے جب بستیاں ختم ہوگی سہراش میں پھر چپ کر گئے اب کیا پوچھ یعنی جب بھی کوئی بستی آتی تھی تو انہیں یوں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ وہ جگہ جہاں اللہ کا کار ہوگا تو پوچھتے تھے جبرائیل یہاں کہتے نہیں آگے تھے دور سے دیکھتے بستی کا سار تو کہتے جبرائیل یہاں وہ کہتے نہیں آ جب سہراج شروع ہوا تو انہوں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا کہ اب جہاں پہ ہوگا پھر پہ لا کے اس میں بسا دیا پلٹ کے گئے تو ایک پہاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے ان کے سامنے دل چھوٹا نہیں کی کہ یہ ہمت نہ ہار تھی باپ ہے پتہ اللہ لے کر آیا اللہ کفالت کرے گا نبی ہے جو ہمارا ایمان بالغیب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدے کا ایمان تھا کزال ابراہیم الپوت اللہ نے زمین و آسمان کا پورا سسٹم پورا میکنزم دکھا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ باپ کی محبت ہے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو محبت ہے اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں اگر ماں باہر جا رہی ہو تو باپ کو پھر وہ نصیحت کر کے جاتی ہے دیکھیں ایسا نہ ہو کہ یہ روتا رہے میں روتا رہے تو آپ کا بیٹا ہے میرا بیٹا نہیں ہے اور فلاں جگہ دودھ گرم ہے اس کو دے دینا اور فلاں کا خیال رکھنا فلاں چیز کا خیال بھائی جتنا آپ کا بیٹا اتنا میرا بیٹا ہے آپ جائیے میں دیکھ لوں گا پیچھے کھڑے ہو کے وہ باپ کی جو محبت ہے دعا کی ہے. وائز ابراہیم رَبِّ ربیج الحاظ بَلَدًا آمِنًا ہاضا بَلَدًا آمِنًا نکرا ہے وہاں بلد کوئی نہیں تھا سہرا ہے فرمایا اللہ اس شہر کو اسے. کسی نے بتایا تھا نا یہاں شہر بسانا ہے اور تیرا بیٹا اس کا مہمان ہوگا پہلا اس کا سٹیزن جو ہوگا وہ تیرا بیٹا ہوگا بنو جرہم تو اب زمزم پہ پرندے جب آئے ہیں تو وہ کافلا جب گیا تھا شام کو تو کچھ بھی نہیں تھا واپس پلٹ کے آئے تو پرندے دیکھے کر لگے یہاں تو پانی ہے لیکن ہم جب گئے تھے تو پانی تو کوئی نہیں تھا ہم یہاں سے گزرتے رہتے ہیں بندہ بھیجا دیکھا وہاں پہ واقعی جی پانی ہے انہوں نے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو اجازت ہے یہاں بسنے کی لیکن اس کنویں پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا کاپی رائٹس اس کے حقوق اس فیملی کے نام خاص ہیں آپ یہاں رہے ہیں اسی بنی جرم میں پھر ان کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام لیکن دعا کی ہے واسقال ابراہیم اور اب الزن و جنوبنی و بنی انا ابودل اسلام مجھے اور میرے اولاد کو پتھروں کی پوجا سے بچا لیں پتھروں کے تو بھاگے ہوئے عراق سے آئے تھے پتھروں کی فیکٹری میں رہتے تھے ابا جان رات کو جو ہے وہ سکیچ بناتے تھے کہ صبح بوت کس قسم کا بنانا ہے نجار تھے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کرتے ہیں بیچنے کے لیے ابراہیم بولی لگاتے ہیں لے لو وہ جو نہ نفع دیتے نہ نقصان دیتے ابا کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے تبلیغ بھی ہو رہی ہے کون لے گا ان کو جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں وہاں سے باگے ہوئے ہیں کہتے اللہ میری اولاد کو بھی بچائے جس طرح مجھے بچایا اور وہاں دعا کی ہے ربا نا اسکن تو من ضروری بے وادی زرا بیٹیکل محرم ربانہ علیقی مسلام ہے ڈالر بنانے یہاں نہیں لے آئے درم دینار بنانے نہیں لے کے آیا تیرے گھر کے پاس چھوڑے ان سے مجھے نماز چاہیے رب جالنی مقیم قیم السلام وہ منظر رہی حت یہ اللہ مجھے ملی بنا دے مجھے کہیں کا بادشاہ بنا دے نہیں اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے یہ نماز کتنا بڑا خزانہ ہے رب کے یہاں حضوری رب کے دربار میں حاضری اصلا و معراج المؤمنین اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جا کہاں رہے ہو اور یہ جو پہلے تقاضے ہیں وہ نماز اصلا و معراج المؤمنین یہاں سے تم گھر جاتے ہو وہاں پہ نماز تمہیں گھر والے کے سامنے لے جاتی المسلی یوناج ہی ربا نماز پڑھنے والا رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے بعد آپ کسی کو نماز پڑھتے دیکھو پتہ نہیں اس کا دھیان ہے نہیں لیکن دیکھنے والے کو رش آتا ہے یار وہ رب سے باتیں کریں اتنی اپروچ ہے کتنی بڑی بات ہے جس کو نماز یعنی نماز بھی اگر نہ ہوتی تو بندہ کیا کرتا جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے نا جو پڑھتے ہیں وہ غور کریں کہ اگر نماز پر پابندی لگتی تو مشکل تھا پیار اتنا ہوتا ہے آدمی رب جب سے سوچتا ہے رب کی نم تو اس کے انعامات کو تو پیار آتا ہے کوئی بہانہ ڈونڈتا ہے نا رب کا شکر ادا کرنے کا اور رب سے کے کہ آ جاؤ تو کتنی خوشی ہوتی ہے جی فلاں نے ٹائم دیا جی مجھے فلاں نے ٹائم دیا ہے رب نے ٹائم دیا ہے پانچ وقت آ کے مجھ سے تم لازمن ملاقات کرو سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو دعا کر رہے ہیں وہاں بیت اللہ کے پاس تو کیا کہتے ہیں رب جالنی مقیم مسالہ وہ منظر رہی اور میری اولاد کو بھی نماز عطا رب اغفر لی والے دیا ولیل منی نے یوم سورہ ابراہیم ہے دیکھیے اس کو کیا منظر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں جبراہیل پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے وہ ایریا بنیادیں کہاں ہیں ان کو کھود کے باقاعدہ پھر وہ واضح کیا گیا اور ان بنیادوں پہ اس کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام سے رکھوائی گئی اور جتنی بار بھی ڈیمج ہوا بنیادوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ جب اس کی صفائی کرتے کرتے بعد میں جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سیلاب آیا اور یہ بیت اللہ جو ہے وہ شہید ہوا اور پھر اسے بنانے لگے یہ لوگ اپنی حلال کی کمائی سے جس وقت ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر رکھا تھا تو جو بنیادیں بعد میں بنی ہوئی تھی وہ تو صاف ہو گئی جب اس بنیاد کو انہوں نے وہ گینتی لگائی ہے جزمہ لگایا ہے اور اس پتھر کو نکالنے کی کوشش کیا جو آدم علیہ السلام سے لگوایا گیا تھا تو پورا مکہ یوں ڈولا ہے پتھر ڈولا تو مکہ ڈولا تھا گا یہ تو الٹ ہو جائے گا یہ نکلا تو کیا چھوڑ دیا اس بنیاد کو ان بنیادوں پر لازا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یارفا ابراہیم القواعدہ من البئی ابراہیم بنیادوں سے اٹھا رہے تھے اللہ کے گھر تو بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام ان والا بھائی تین بول عالآ نو انسانیت کے لیے عبادت کے طور پر پہلا گھر للّہ جی بے بکا تھا مبارکن وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے مکہ ویلی کے اندر مکہ شہر کے اندر ہے. وہ فی آیا تم بینات اس میں آیا تھے ان میں ایک کا ذکر کیا مقام و ابراہیم وہ پتھر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی وہ پتھر اس پہ ان کے پاؤں کے نشان ہیں دونوں پاؤں کے نشان لگے ہوئے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اس کی جب تک وہ ننگارہ لوگ مس کرتے رہے اس کو تو انگلیاں اس کی آگے سے صاف ہو گئی ہیں لوگوں کے چھونے سے اور ہاتھ لگانے سے پچھلا حصہ پاؤں کے دونوں پاؤں کا اسی طرح سلامت اس پہ انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک کوٹھڑی سی بنائی ہوئی تھی جیسے ہمارے یہاں موٹر وغیرہ باہر جب لوگ لگاتے نا تو پھر بارش اوپر نہ پڑے موٹر شارٹ نہ ہو جائے تو ایک اینٹوں کا پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہ پھر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر بنا دیتے ہیں ایسا انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کی وجہ سے مطاف بہت تنگ ہو گیا تھا جب شاہ سعود نے یہ اس کی ایکسٹینشن کا ارادہ کیا مطاف کو کھلا کرنے کا تو علماء سے انہوں نے کنسلٹ کیا تو لوگوں نے بھی یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کو باہر نکال دیں وہاں سے نکال کے یہ اس کو لانا چاہتے تھے سفا کے پاس تاکہ مطاف کھلا ہو جائے لوگوں کے لیے کوئی حرج نہ ہو اس پہ محمد متولی اشیارہ جن کا میں نے ذکر کیا مصر کے جو عالم انہوں نے علامہ سے بات کی کہ یہ تو ناجائز ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصب کیا ہے وہاں سے تو یہ لوگ اس کو نہیں ہٹا سکتے علما نے کہا جی کون بات کون کرے اکیلا آدمی ہے کہتے آخر میں نے کہا جی آپ لوگ نہ بھی کریں میں تو کروں گا پانچ سفات کا ایک برقیا انہوں نے بھیجا شاہ سعود کو اور ان سے کہا کہ اگر عمر کی ہمت نہیں ہو اس پتھر کو ادھر سے ادھر کرے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ رضیلہ کے دور میں سیلاب آیا تو یہ بہ گیا تھا. یہ پتھر جو ہے یہ اپنی جگہ سے بہہ گیا تو لوگوں نے اٹھا کے اسے بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ باندھ دیا اور ان کو اطلاع دی کہ جی وہ مقام ابراہیم اپنی جگہ سے بہ گیا ہے اور ہم ہاں نے پتھر سنبھال کے رکھ لیا آپ آ کے تو اسے. وہ آئے کہتے ہیں یا تھی ہر ولن ایمرجنسی کے اندر وہ فورن پہنچے سارے کام چھوڑ کے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے کہ کسی کو کوئی نشانی یاد ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں لگایا تھا کوئی پیمائش کسی کے پاس ہو اندازے سے بھی لگا سکتے تھے آخر حاجی تو انہوں نے بھی کیا تھا نہیں اندازے سے بھی لگا سکتے تھے نہیں فرمایا پوری پیمائش جہاں ان ہاتھوں نے لگایا اس جگہ کوئی خاص بات ہو ایک صاحب کہنے لگے تھے میں نے اس کو ناپا ہوا ہے رسی کے ساتھ اور جہاں یہ لگا ہوا تھا وہاں میں نے گرا ماری ہوئی اپنی رسی کو آپ نے اس بندے کو پکڑ کے بٹھا لیا تیسرے آدمی سے کہا کہ اس کو بتاؤ کہاں ہے وہ رسی ان کا جو فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے اس آدمی کو بھیجا ہے تاکہ مکس اپنا ہو جائے ایسا ہو کہ اس نے نہ گرا ماری ہوئی ہو تو اب چونکہ منہ سے بات نکل گئی ہے لہذا آتے ہوئے گرا مار کے نہ لے آئے یہ قانونی دماغ ہوتا ہے آپ دیکھیں جب اس نے کہا تو اس کو پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تیسرے آدمی کو کڑا کیا کہ اس کو بتاؤ اب کہاں ہے وہ رسی وہ لے کے آیا رسی کو گرا لگی ہوئی تھی انہوں نے وہاں رکھ کے اور اس جگہ ناپ کے تو وہ لگایا ہے یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا محمد متولی نے اس کو اس کو برکیے میں اور اسے کہا کہ بتائیے اگر یہ اتنی عام بات ہوتی تو عمر اتنا خیال کیوں رکھتا بول مار کی انہوں نے میٹنگ بلا ان کو بھی بلایا گیا ان کا کہ یہ جو دلائل اس نے دی ہیں ان کی روشنی میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں پھر انہوں نے ایک تجویز بھی اس برقی میں دی کہ آپ یہ جو اس کے اوپر ایک کوٹھا بنایا ہوا آپ نے اس کو ہٹا دے آپ جو پرانی تصویریں ہیں بیت اللہ کی ان میں وہ نظر آتا ہے چھوٹا سا وہ بنا ہوا کوٹڑی سی بنی ہوئی اس کے اندر تھا یہ مقام ابراہیم ان کا بھائی یہ کوٹھا اس کے اوپر سے ہٹا دو اس کی تمہیں اجازت ہے مقام ابراہیم پہ ایک بلٹ پروف شیشہ لے کے اس میں اس کو پتھر کو رکھ دو زیادہ سے زیادہ دو ہاجیوں کی جگہ گھیرے گا نا اور اتنا ہی ہوتا ہے اور اس کو کھولو لوگوں کے لیے اللہ نے لوگوں کو اس کا نام لے کے بلایا ہے فیہ آیا تم بھائی نہ تم مقام ابراہیم اس میں بڑی بڑی نشانیاں آؤ جا کے دیکھو اور مقام ابراہیم بھی دیکھو اللہ کا دکھانے کے لیے لاتا ہے آپ نے اس کے اوپر گھر بنا لیے کھولو اس کو شیجے میں رکھو لوگ دیکھیں اس کو ٹچ بھی نہ کر سکے وہ خراب نہ ہو ڈیمیج نہ ہو جائے لیکن اس کے چاروں طرف شیشہ لگاؤ جو دیکھنا چاہتے اس کو دیکھ اب وہاں بھی دکے مارنے والے کھڑے اس کو کہتے ہیں توحید کا حضاب اللہ تعالی ایک آدمی کو سپہ سالار بناتے طالوت کو